شی رکھی اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ عموماً یاسینی شریف یا عہد نامہ یا شدرہ میت کے سینے پہ رکھ دیتے اس پہ نے منع فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے قبر میں رکھنے کا جب میت کو لٹایا جائے تو اس کی دہنی جانب ایک محراب کھود دی جائے جیسے پرانے زمانے میں دیواروں میں محراب ہوتی نا کچھ رکھنے کے لیے ایسی ایک محراب کھود دی جائے اور اس کا شدرا یا عہد نامہ وہاں محراب میں رکھا جائے میت کے اوپر نہیں رکھا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دعائیں ہیں یا شدرا ہے جس میں اللہ اس کے رسول کا نام ہے بزرگوں کے نام ہے یا کوئی قرآن آیت پر مشتمل ہے تو یہ طے ہے بزرگان دین یا ان کی بات نہیں کر رہا کہ میت جو ہے وہ تین دن کے بعد سڑ جاتی جب سڑے اور گلے تو اللہ کا نام اگر اس کے ظاہر سینے پر ہوگا تو ان ناموں کی ان اسمائے گرامی کی بیت بھی ہوگی اس لیے دہنی جانب یعنی قبلے کی طرف محراب کھود کر اس میں رکھ دیا جائے اور اس کی برکتیں ہیں اور اس کو ہمارے علماء نے جائز بھی لکھا جی فرمائیے عمن زمین کی وجہ سے کی قبریں ہوتی ہے اینٹوں بھی لیپ جاتی ہے وہاں پہ مہراب بنانا مشکل ہو جاتا ہے کیا ہوتا کچی اینٹوں کی کبریں بنائی جاتی ہے دیوار کچی کی دیوار ہوتا وہ اس میں تو مہرب بنانا بہت آسان میں ایسا پکی اینٹ کی بات کر رہے ہیں بھائی کچی میں تو تھوڑا سا کوریت کر کھود کر کے اتنی بڑی قبر کھودی گئی تو ایک مہراب نے کھودنے میں کیا پریشانی پلوک کی اینٹیں ہوتی کی جو ہوتی ہیں نا مشکل ہو جاتا بلاک کی ہے نا تو آپ اس کو یہ کریں بلاک بناتے تو اس کو پہلے سے توڑ کر کے رکھیں پہلے سے محراب بنائیں اگر آپ کا پروگرام پہلے سے رکھنے کا ہے تو آپ اس میں پہلے سے توڑ کر محراب بنا کر اور وہ اینٹ وہیں رکھیں جو اس کے منہ کے قریب ہو کرنا چاہے تو سب اتنے بڑی بڑی بلڈنگیں بن جاتی کراچی میں ابھی پلازا بن گیا آپ محراب کی بات کر رہے ہیں چھوٹی سی